السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 30 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے جو پارسر جنریٹر ٹولز ہیں ان کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور اس کا جواز میں نے کچھ یوں پیش کیا تھا کہ جو ہماری کاروائی تھی خاص طور پہ باٹم اپ پارسر کے حوالے سے کہ اس میں وہ جو ڈی ایف اے اور پھر ڈی ایف اے سے وہ ٹیبل بنانا اور پھر اس ٹیبل کا سائز ریڈیوز کرنا یہ ساری کاروائی جو ہے یہ میکینکل بھی ہے لوبوریس بھی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ ڈی ایف اے اور کورسپونڈنگ ٹیبلس جو یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہ ساری کاروائی ہاتھ سے کرنی پڑ گئی تو اس میں غلطی کا بہت اہتمام ہے آپ یہ بھی ذرا سوچیے کہ ایز اے جو لینگویج آپ ڈیزائن کر رہے ہیں یا ایز اے لینگویج ڈیزائنر تو ضروری نہیں کہ جو پہلا ڈیزائن آپ ایک لینگویج کا بنائیں وہی فائنل ہو آپ اس لینگویج میں کئی چینجز کریں گے گرامر چینجز ہوں گے سمیٹکس کے چینجز آئیں گے جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے تو ان چینجز کی بنا پر ضروری نہیں کہ جو فائنل ورژن ہے لینگویج کی وہ ایک دن میں یا چند لمحوں میں بن جائے اب ذرا یہ سوچیے کہ اگر ذرا ذرا سے چینجز کی بنا پر آپ کو یہ تمام ڈی ایف اے ای یاد ہے وہ ایل آر ون آئٹم والی کاروائی جو کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ انتہائی ٹائم کنزیومنگ اور لبوریس ہے اب اگر تھوڑے تھوڑے چینجز کی بنا پر یہ ساری کاروائی آپ کو دوبارہ کرنی پڑ جائے تو سوچیے کہ کتنا وقت درکار ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے ہم کوئی آٹومیٹک ٹولز استعمال کریں اور ان دو ٹولس کا جو میں نے حوالہ پچھلی دفعہ لیکچر کے آخر میں دیا تھا یکس ان کے بارے میں میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہیں ٹولز اویلیبل ہیں بلکہ ان کی ایسوسی ایشن یونیکس آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے گفتگو اصل میں یونیکس کے بارے میں شروع کر دی تھی کہ یہ یونیکس کیا چیز ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیکس کا ایز این آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر سائنس پہ یا کمپیوٹنگ ان جنرل آئی ٹی انڈسٹری کہہ لیں بہت امپیکٹ ہے اور یہ نہیں کہ وہ امپیکٹ آئی سے چند سالوں پہلے یا بیبی دس پندرہ سال پہلے تھا بلکہ آج بھی ہے میرا خیال ہے لائنیکس کے بارے میں اب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے پچھلے چند سالوں میں مارکیٹ میں بھی اور پریکٹیکلی بھی اپنی ایک جگہ بنا لی ہے اور انکریزنگلی یہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ نا آپ سمجھیے کہ لائنکس ایک کے اندر کوئی ایسی بات ہے بلکہ اس کے پیچھے وہی یونیکس آپریٹنگ سسٹم ہے وہ تمام ہسٹری وہ تمام اس کی جو خاصیتیں تھیں وہ ساری موجود ہیں جس کی بنا پہ لائنکس بھی اب انتہائی پاپولر ہے البتہ یہ آپ جانتے ہیں کہ لائنکس جو ہے وہ ایک ورژن ہے یونیکس آپریٹنگ سسٹم کی اس طرح اور بھی کئی ہیں سن پہ سولارس ہے میک او ایس ہے وہ بھی ایکچولی یونیکس کی ایک ورائٹی ہے ایچ پی یونیکس پی ہے اینڈ سو آن لیکن جو بات میں یہ یہاں پہ یونیکس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یونیکس بنایا گیا تھا تو آپریٹنگ سسٹم تو وہ تھا لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایپلیکیشنس تھی ان کی بنا پہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت بڑی اور یہ انتہائی کارآمد چیز ثابت ہوئی یعنی کہ اچھا آپریٹنگ سسٹم بھی آپ کو مل گیا اور اس کے ساتھ کئی ایپلیکیشنس بھی مل گئیں اب ان ایپلیکیشنز پہ جو نامور ہیں وہ آف کورس سب سے پہلے وہ سی کمپائلر ہے فل فلیش سی کمپائلر اب ذرا اس کے بارے میں ایک بات سنیے کہ آج سے تقریباً کوئی دس پندرہ یا بیس سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ آپریٹنگ سسٹم تو خرید لیتے تھے لیکن سی کمپائلر جو ہے آپ کو علیحدہ خریدنا پڑتا تھا اس طرح کئی ایپلیکیشنز آپ کو علیحدہ خریدنی پڑتی تھیں اور خرچہ بڑھتا جاتا تھا لیکن یونیکس نے ایک روایت قائم کی کہ آپریٹنگ سسٹم اور اس کے ساتھ بے تحاشا ایپلیکیشنس جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئی اور ان ایپلیکیشنس کی بنا پہ یونیکس جو ہے ایک پاورفل آپریٹنگ سسٹم بھی اور ایک ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بھی بن گیا اور جو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ایز کمپیئر رائٹرز وہ یہ کہ اس میں یہ جو دو ایپلیکیشنز ہیں یک اور لیکس جن کا حوالہ میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا یہ انتہائی مفید بھی ہیں اور ان کی بنا پہ اگر آپ ہسٹورکلی دیکھیں تو کئی اور ایپلیکیشن جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں یعنی کہ ایسی ایپلیکیشن جس میں سکیننگ کی ضرورت تھی جس میں پارسنگ کی ضرورت تھی اور پھر کوڈ جنریشن کی کیونکہ ایونچلی آپ کو یاد ہوگا کمپائلر نے مشین کوڈ بھی جنریٹ کرنا ہے خیر یہاں پہ میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ ٹھیک ہے یک اور لیکس کو ہم استعمال کریں گے اور بلکہ لیکس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ فلیکس تو ہم آلریڈی استعمال کر چکے ہیں اور کریں گے آئندہ بھی یا yeah, بتا اب باٹم اپ پارسر جنریٹر کے طور پہ ہم استعمال کریں گے لیکن جو یونیکس میں بکیا ایپلیکیشنس ہیں اور یونیکس کی اپنی جو ہسٹری ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور پڑھیے اور ان کے بارے میں دیکھیے کہ ان میں جو افادیت والی باتیں ہیں وہ کیا تھی خیر یہ انشاءاللہ ہمیں بعدویں میں موقع ملے گا کہ ہم یونیکس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہتے رہیں گے کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپائلر نے جو کوڈ جنریٹ کرنا ہے یا یہ اس طرح دیکھیے کہ جو فائنل ایکسیکیوربل بنتی ہے اس نے تو ایک آپریٹنگ انوائرمنٹ میں چلنا ہے یعنی کہ رننگ جو ہے اس ایپلیکیشن کی وہ جنرلی ایک آپریٹنگ سسٹم کے انڈر ہوگی تو وہاں پہ بھی پھر یونیکس کی کچھ باتیں سامنے آئیں گی اور جب مناسب موقع ہوا تو ہم وہ بات بھی کریں گے البتہ اب آئیے کہ ہم یک کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے اس کو دوبارہ جاری کریں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ ڈسکشن ابھی یہاں پہ نہیں ختم ہو جائے گی یک جو ہے آپ اپنے پروجیکٹ میں استعمال کرتے رہیں گے خاص طور پہ وہ جو پارسنگ ہے اور بقیہ جو سمیٹک ایکشنز ہیں جو کہ ابھی بعد میں آ رہے ہیں کوڈ جنریشن ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے یک کے ذمے ہی آپ لگاتے جائیں گے جس کی بنا پہ at the end of the course ان آپ ایک مکمل کمپائلر بنا لیں گے جو کہ ایکچولی مشین کوڈ نکالے گا جو کہ آپ ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ بات وہ تھی جو میں نے شروع میں اس کورس میں کہی تھی کہ ہم یہاں پہ صرف تھیئری نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور پریکٹیکل ایسپیکٹ کو ہم اس طرح دیکھیں گے جیسے آلموسٹ ریئل ورلڈ پرابلمس میں یہ کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ جب بھی آپ نے بنانے ہوتے ہیں آپ ٹپکلی اس کو ہاتھ سے نہیں بناتے خیر آئیے آپ ذرا یک کے حوالے سے گفتگو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ سلائیڈ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ یک جو ہے یہ ابریویشن ہے اس فکرے کے لیے یا اس ٹرم کے لیے yet another compiler compiler appeared in 1975 as a Unix application. اور دی ادر کمپینین ایپلیکیشن لیکس پیئر ایٹ دا سیم ٹائم یہ اصل میں یہ دو ایپلیکیشنز اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کئی اور ایپلیکیشنز جو تھیں وہ یونیکس میں اس زمانے سے اس میں موجود تھیں اور جس کی بنا پر یونیکس جو ہے وہ انتہائی پاپولر ہوا اور لیکس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اصل میں فلیکس جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اس لیكس کی ایک کہہ لیں ماڈرن ورژن ہے جس میں کچھ اور آپٹومائزیشنس کچھ نئی چیزیں وہ ڈال دی گئی ہیں لیکن فنڈامنٹلی لیکس جو ہے وہی ٹول ہے جس کی وجہ سے فلیکس جو ہے اب بنا ہوا ہے بلکہ ایسا کہ جو لیكس کا یاد ہے جو فائل کا سنٹیکس تھا وہ جو ان پٹ فائل ہم لیكس کو دیتے ہیں یا فلیکس کو دیتے ہیں وہ ایکچولی لیكس کی ہے یعنی کہ اگر آپ لیكس کے بارے میں جا کے پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو چیزیں جو نظر آئیں گی وہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو سارا کچھ فلیکس میں ہے تو اصل میں بات الٹ ہے کہ جو کچھ فلیکس میں ہے وہ اصل میں لیكس میں تھا اور یہ بات میں نے بھی کہی ہے اور دہرائے دیتا ہوں کہ دیس ٹو گریٹلی ایڈیڈ ان دا کنسٹرکشن آف کمپائلرز اینڈ انٹرپریٹرز یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ٹھیک ہے اور ایپلیکیشنز میں یہ استعمال ہوئے لیکن ان ٹولس کی بنا پہ اصل میں کئی اور لینگویجز کے کمپائلرس اور انٹرپریٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور ایون آج بھی بنائے جاتے ہیں ہاں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اور بھی ٹولس اویلیبل ہیں خاص طور پہ جاوا کے لیے اور اور پروگرامنگ لینگویجز کے لیے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کسی ٹول کو کریڈٹ دینا ہے کہ جس نے ایک لحاظ سے ریولیوشن سی کریٹ کی کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے پارسنگ کے حوالے سے تو یہ دو ٹولز جو ہیں اور یونکس کے ساتھ ان دونوں نے واقع بہت زیادہ کانٹریبیوشن کی ہے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں اچھا اب اب آئیے کہ یہ جو یک ہے اس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں ان پٹیکسٹ فائل یعنی کہ آپ ایک فائل بنائیں گے ٹیکسٹ فائل ہوگی اگر آپ ونڈوز استعمال کر رہے ہیں تو نوٹ پیڈ میں جا کے بے شک یا اگر کوئی آئی استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ یعنی کہ یہ ایک سمپل ٹیکسٹ فائل ہوگی اس میں کوئی ایسی اسپیشل بات نہیں اس فائل کا اسٹرکچر کیا ہے وہ یہ کہ the structure of this input file is. اب یہاں پہ وہ structure کے حوالے سے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو وہ لیکس والی بات آ گئی اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ جو لے آؤٹ ہے فائل کا وہ تقریباً ویسا ہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈیفینیشنز رکھتے ہیں اس کے بعد یہ 2% پرسینٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سیکشن کو مارک کرتا ہے کہ یہاں یہ ڈیفینیشنس کا سیکشن ختم ہوا اس کے بعد رولس کا سیکشن آئے گا یہ وہ گریم رولس ہیں جو اس کیس میں چونکہ ہم پارسل بنا رہے ہیں تو یہاں پہ وہ گریم رولس آئیں گے اور پھر یہ 2% جو کہ رولس کے سیکشن کو ختم کرتے ہیں اور فائنلی اگر آپ نے کوئی سی یا سی پلس پلس کی فنکشنز لکھنی ہے یا اور مواد جو سی پلس پلس کا آپ لکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پارسر کا حصہ بنے گا وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہ شرط نہیں اس میں سے جو رولز والا سیکشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا ضروری ہے بقیہ دو ڈیفینیشنز اور یہ سی پلس پلس فنکشنز جو ہیں یہ آپ بے شک نہ ڈالیں اب آئیے کہ میں نے اگر ایک فائل بنانی ہی ہے تو وہ کیسی ہوگی اس کی خاطر میں نے آپ کے سامنے یہ جو فائل اس کے کانٹینٹ پیش کیے ہیں یہ ایکچول یک فائل ہے جو کہ میں نے دیکھیے ٹائٹل میں لکھا ہے یک فائل فور اے کیلکولیٹر اچھا کیلکولیٹر جو ہے وہ سمپلی جیسے کہ آپ ونڈوز میں بھی کیلکولیٹر اپلیکیشن ہے یا ہاتھ سے جو آپ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں سمپل سا کیلکولیٹر سوچیں جس میں آپ نمبرس کو ایڈ سب ملٹی میں ڈیوائڈی اور بھی اس کے اندر فنکشن ہوتی ہیں اور جو سائنٹیفک کیلکولیٹرس ہیں ان میں تو کافی زیادہ فنکشن ہوتی ہیں اب ذرا یہ سوچیے کہ اگر یہ کیلکولیٹر میں نے خود بنانا ہے یعنی کہ لکھنا ہے تو یہ میں کیسے لکھوں گا اور پھر ایونچولی یہ کام کیسے کرے گا شاید ایسا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کیلکولیٹر پہلے بنایا ہو کسی اور کورس میں یا می بھی شوقیہ آپ نے ایسی چیز بنائی ہو یہاں کیلکولیٹر کا حوالہ ہم کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو سے نہیں دے رہے بلکہ اس طرح کہ اگر میں نے کیلکولیٹر بنانا ہے پارسنگ کے حوالے سے بلکہ اصل میں ایک انٹرپریٹر کے حوالے سے یہاں پہ اگر آپ نے لفظ انٹرپریٹر پہلے سنا تھا اور اس کی کوئی خاص مثال سامنے نہیں آئی تھی تو سمجھیے کہ یہ وہ مثال ہے اچھا ہم اب کریں گے یہ کہ کیلکولیٹر جو ہے اس کو ہم ایک ایکسپریشن گرامر کے ذریعے چلوائیں گے یعنی کہ وہ پارسنگ کے حوالے سے ایکسپریشن گرامر ہم استعمال کریں گے اور بعد میں ابھی فورن نہیں بعد میں ہم اس میں کسی طرح وہ جو کیلکولیشنز کی کیپیبلٹی ہے کہ دو نمبرز کو ایڈ کرنا دو نمبرز کو ڈیوائیڈ کرنا ملٹیپلائی کرنا یا ایون لینتھیئر اپلیکیشنز جو ایکسپریشنز ہیں ان کو کیسے ایویلویٹ کریں گے یہ جو ایکسپریشن گرامر ہے یہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ہے اس کو ہم کئی مثالوں میں استعمال کر چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ گرامر کے حوالے سے آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہوگی تو ہم اب جو کاروائی کرنے لگے ہیں وہ یہ کہ یک کے ذریعے ہم اصل میں ایک انٹرپریٹر بنا رہے ہیں جو کہ ایکسپریشنز کو لے کے ارتھمیٹک ایکسپریشنز کو لے کے ایویلویٹ کرے گا اور اس کا ریزلٹ ہمیں دے گا البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی اور چیزیں باقی ہیں Compiling کے حوالے سے اصل میں سیمیٹک رولز اور ایکشنز وہ ابھی بعد میں ہم کور کریں گے تو فی الحال میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جس سے وہ ہمارے لیے ڈی ایف اے اور ٹیبل بنا دے گا یعنی کہ ایک پارسر بن جائے گا جس کو ہم استعمال کر کے اگر ایکسپریشن اس کے حوالے کریں تو وہ ہمیں سمپلی یس نو آنسر کرے گا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے ایکسپریشن یا غلط ہے بس لیکن بعد میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم اس کو فل فلیج ایکسپریشن کے طور پہ امپلیمنٹ کریں گے اور بلکہ آپ کو ایز اے سب پروجیکٹ یہ اسائنمنٹ بھی ملے گی کہ آپ یک گرامر جو لے کے اس سے آپ فل فلیج ایک کیلکولیٹر بنائیں جو کہ ایکچولی کام کرے گا اور نہ صرف بٹ بلکہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کو بھی وہ ہینڈل کر پائے گا خیر یہ ابھی آئندہ کی کچھ باتیں ہیں میں ان کا حوالہ اس لیے دینا چاہتا تھا کہ یہ مثال جو ہے یہ شاید اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہ ہم اس کو ساتھ ساتھ لیے چلتے جائیں گے اور یا کے حوالے سے بھی جو نئی چیزیں ہمیں درکار ہوں گی وہ ہم اسی اگزامپل میں شامل کرتے جائیں گے اچھا اب ذرا اس اسپیسیفیکیشن فائل میں جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہم نظر دوڑا لیتے ہیں کہ اس فائل کے ایکچولی کانٹینٹ کیا ہے اور میں باری باری لائن بائی لائن اس فائل کے تھرو جاتا ہوں سب سے پہلے اس لائن کو ذرا دیکھیے یہاں پہ پہلی جو چیز ہے وہ یہ پرسینٹ ٹوکن یہ جو پرسینٹ ٹوکن ہے یہ سمجھیے یک کا اپنا ایک کی ورڈ ہے اور اس یک ورڈ کے ذریعے آپ یک میں یا یک کی اسپیسیفکیشن فائل میں بتاتے ہیں کہ آپ کے ٹوکنز یعنی کہ ٹرمینلز کیا ہیں اور یہاں پہ اب آپ انگریزی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ویریبل نیمز ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ ریگولر ایکسپریشنز نہیں دیں گے مائنڈ یو ریگولر ایکسپریشنز جو ہیں وہ ٹوکنز کی ڈسکرپشن میں استعمال ہوتے ہیں جب آپ نے سکیننگ یا بنانا ہے وہ فلیکس والی بات یہاں پہ آپ سمپلی گرامر کے جو ٹوکنز ہیں وہ آپ بتا دیتے ہیں کیونکہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یگ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ گرامر کو دیکھ کے خود ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی یہ نان ٹرمینل ہے یہ ٹرمینل ہے آل دو تھوڑی سی یہ کاروائی ہو سکتی ہے لیکن جو مناسب طریقہ ہے کہ یہ جو ٹوکنز ہیں وہ ہم ایکسپلسٹلی یہاں پہ اسپیسیفائی کریں اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ان ٹوکنس کے ساتھ ہم کچھ اور چیزیں ایسوسیٹ کریں گے جس کی بنا پہ ہمیں یاگ کو کچھ ب... چیزیں بتانی ہوں گی جو کہ سیمینٹک ریلیٹیڈ ہیں ٹوکن اگر آپ اس گرامر کو یاد کریں اس میں نمبر ہے لیفٹ پرنتھ سیز ہے رائٹ پرنتھ سیز ہے اس کے بعد اگلی لائن میں میں کچھ اور ٹوکن اسپیسیفائی کر رہا ہوں اگر میں چاہتا ہوں تو ایک ہی لائن میں میں یہ کر سکتا تھا لیکن یہاں پہ مناسب ہے کہ میں ان دو لائنوں کو بریک کر کے سپریٹلی تو یہ بے شک آپ جتنے مرضی ٹوکنز یہاں پہ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ ڈیفینیشن سیکشن ہے بقیہ ٹوکنز جو اس گرامر میں ہیں وہ پلس مائنس سائنس اور ڈیوائڈ یہ میرے وہ آپریٹرز ہیں ارتھمیٹک آپریٹرز یہاں پہ میں اگر چاہوں تو اور بھی ڈال سکتا ہوں یعنی کہ ایکسپوننسیشن یا ماڈ اینسوان so اچھا یہاں پہ آپ میری اس مثال یا اس کیلکولیٹر کی خاطر جو ڈیفینیشنز ہیں یا جو مجھے درکار ہیں ڈیفینیشنز وہ ختم ہو گئی اور اب میں چلتا ہوں اپنی گرامر کی جانب اور یہاں اب آپ پہچان جائیں گے کہ وہ گرامر کیا ہے اس کا جو سب سے پہلا رول ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسپریشن کین بی ری ریٹن ایز ایکسپریشن پلس ایکسپریشن یہ وہی بات ای کین بی ریٹن ایز ای پلس ای اور دیکھیے یہاں پہ ایرو کی بجائے یہ کولن سمبل استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ آگے آئیں تو اگلی لائن پہ آپ دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ کچھ نہیں البتہ یہ کولن کے بالکل نیچے دیکھیے اور بار ہے یہ وہی اور بار ہے جو کہ ہم گرامر میں شارٹ ہینڈ نوٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بجائے بار بار لیفٹ ہینڈ سائیڈ سمبل ایکسپریشن دوبارہ لکھیں یا تین دفعہ لکھیں ہم اس کو یہ جو شارٹ ہینڈ نوٹیشن استعمال کر کے صرف ایک دفعہ لکھتے ہیں اور پھر بقیہ جو رائٹ ہینڈ سائڈس ہیں ان کو ہم اب یہاں پہ کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ وہ لیٹر ای e بھی استعمال کر سکتا تھا یہاں پہ میں نے صرف ڈسکرپشن کے لیے لفظ ای ایکس پی آر استعمال کیا ہے اور ایک کنونشن کہہ یہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے میرے نان ٹرمینلس ہیں ان کو میں نے لوور کیس میں رکھا ہے اور جتنے میرے ٹرمنلز یا ٹوکنس ہیں ان کو میں نے اپر کیس میں رکھا ہے یہ ایک اسٹائل ہے یہ ایک فائلز میں آپ کو یہ نظر آئے گا یہ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں کیونکہ دیکھیے اوپر ٹوکنز میں یا ٹوکنز جو دو لائنیں تھیں ان میں میں نے ٹوکنز سپیسیفائی کر دیے ہیں کہ یہ میرے ٹرمینلس ہیں تو ایسی کوئی شرط نہیں کہ یہ لوور کیس ہوں یا اپر کیس ہوں یہ ایک سٹائل بن گیا ہے ایک کنوینشن سی بن گئی ہے خیر بکیہ گرامر روز آپ پہچان گئے ہوں گے کہ ملٹیپیکیشن اور پھر ایکسپریشن ڈیوائڈ ایکسپریشن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایکسپریشن کین بی ری ریٹرن ایز لیفٹ پرنتھسیز ایکسپریشن رائٹ یہاں سے اصل میں وہ ریکرسو جو ایکسپریشن ہے یا اس کی ایکسپینشن جو ہے یہاں پہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ مائنس ایکسپریشن یہ ایکچولی وہ یونری مائنس ہے یعنی کہ 4 یا 3 جب وہ ایک ٹرم کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور فائنلی جو ہے نمبر یہ وہ اس گریمر کا آخری رول ہے اور یہ جو اب سیمائکولن ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو گرامر رولس ہیں یہ اب ختم ہو گئے ہیں ان اے وے جس طرح سی میں آپ ایک اسٹیٹمنٹ میں آخر میں سیما کالن ڈالتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ اب اینڈ ہو گئی یہ ختم ہو گئی ہے وہی کاروائی یہاں پہ یہ سیما کولن کر رہا ہے کہ یہ گرامر رولس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں البتہ یہاں پہ یہ کہ یہ تو بڑی سمپل سی گرامر تھی اور جو بعد میں گرامرس ہم دیکھیں گے اور جن کے ساتھ ہم کام کریں گے ان میں بےتحاشا رولس ہوں گے تو طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اگلا رول اس سیم آئی کولن کے بعد بالکل اسی پیٹرن پہ لکھیں گے کہ یہاں پہ فرض کریں اگر ہم وہ ٹرم اور فیکٹر والی بات کرتے تو اگلا رول ہو سکتا تھا کہ ٹرم گوز ٹو فیکٹر ٹائمس فیکٹر یا اس کے بعد فیکٹر میں جو رولس تھے وہ یہاں پہ آئیں گے خیر یہ مثالیں ابھی انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے مقصد اس وقت یہ کہ یہ ایک سمپل سا کیلکولیٹر اس کی جو گرامر ہے اس کو ہم نے یک کی اسپیسیفیکیشن فائل میں اگر بنانا ہو تو وہ کیسی ہوگی وہ یہ فائل اب آپ کے سامنے ہے جو کہ میں نے فرض کریں ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جا کے بنائی تھی اچھا اس کے بعد یہ جو دوسرا ڈبل پرسنٹ سمبلس والا معاملہ ہے یہ اب رولز سیکشن جو ہیں اس کو ٹرمنیٹ کرتا ہے اور اس اسپیسیفکیشن فائل میں, میں میں نے کوئی سی یا سی پلس پلس جو روٹینز ہیں جو مجھے درکار ہوں گی وہ میں نے یہاں پہ نہیں دکھائیں وہ ہم انشاءاللہ یا تو بعد میں دیکھیں گے یا آپ کو جب یہ ایکچول اگزامپل ایز اے سب پروجیکٹ آپ کریں گے اں پہ آپ کو موقع ملے گا اچھا پارسر تو ہم اس طرح بنوا لیں گے یک سے اور اگر یہ اسپیسیفکیشن ٹھیک ہے تو یک ہمیں پارسر بنا کے دے گا اور وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ڈسکس کروں گا البتہ پارسنگ کے حوالے سے اور کمپائلنگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ اس کی انیشیل جو سب سے پہلی اسٹیج ہوتی ہے فرنٹ اینڈ کی خاص طور پہ وہ لیکسیکل انالیس ہے یعنی کہ جس گرامر کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور اس کیس میں اگر ہم مثال سامنے رکھیں تو ایکسپریشن گرامر ہے تو اس کے ٹوکنس ہمیں چاہیے ہوں گے اب وہ ٹوکنس ہمیں کیسے ملیں گے اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے سلیکسل اینالائزر بنا لو وہاں پہ بھی ہمارے پاس ٹول ہے تو کیوں نہ ہم اس کی خاطر جو ہمیں اسکینر چاہیے وہ ہم فلیکس سے بنوائیں تو آئیے اب جلدی سے فلیکس اسپیسیفکیشن فائل بھی دیکھ لیں یہ بڑی سمپل سی ہے اس کیس میں کیونکہ گرامر جو ہے اتنی ایکسٹینسو نہیں یہ آپ میں نے فلیکس انپٹ اسپیسیفکیشن آپ کے سامنے پیش کی ہے یہاں پہ البتہ جو فلیکس ان پٹ ہے اس کے ڈیفینیشن سیکشن میں دیکھیے میں نے یہ ایک انکلوڈ ڈالا ہے y.tab.h یعنی کہ میں ایونچلی جو سی پلس پلس کا اسکینر بنے گا جو فائل بنے گی اس پہ میں اس فائل کو انکلوڈ کرواؤں گا اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ ہونا اس کا اور اس کا یک کے ساتھ جو اسوسیئیشن والا معاملہ ہے وہ کیا ہے یعنی کہ اس کا یہاں پہ موجود ہونا اصل میں یک کی وجہ سے ہی ہے اچھا اب آگے آئیے تو یہ چیز آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں پہ اب میں ریگولر ایکسپریشنز جو ہیں ان کے لیے ایک لحاظ سے ایلیسز یا ابریویشنز ڈیفائن کر رہا ہوں تاکہ مجھے بار بار وہ لمبا سا ریگولر ایکسپریشن جو ہے وہ لکھنا نہ پڑے Digits کے بارے میں میں نے لکھا کہ یہ 0 سے 9 تک ہے یعنی کہ 0 اور 1 اور all the way to 9 نائن یہ جو نوٹیشن ہے اینگل square بریکٹ uh, 0 minus 9 یہ ایکچولی رینج اسپیسیفائی کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ نوٹیشن اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ ہوگی وائٹ اسپیس جو ہے اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ بلینک اور یہ بیک سلیش ٹی کا مطلب ٹیب اور بیک سلیش این کا مطلب نیو line کیریکٹر یعنی کہ اینڈ اور یاد ہے یہ وہ پلس والی بات اس کا مطلب ہے کہ ان تین کیریکٹرز کے ون اور مور اکارنسیز یعنی کہ ایک دو تین چار جتنے بھی ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے میں ان کو کہوں گا کہ یہ وائٹ اسپیس ہے ایونچلی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ان پٹ میں وائٹ اسپیسز آئیں نیو لائن کیریکٹرز ٹیبس ہوں بلینکس ہوں جتنے مرضی ہوں رن آف بلینکس یا رن آف ٹیبس یا ملٹیپل نیو لائنس ان ساروں کو میں اکٹھا کنسیوم کر جاؤں گا اس ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے اور اب جو کاروائی ہے فلیکس کی جو سکیننگ کے حوالے سے اس نے این ایف اے اور پھر اسے ڈی ایف اے بنانا ہے اس کی خاطر ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ جو یہاں پہ دیکھیے ڈبلیو ایس میں نے ریفرنس کیا کہ اگر تمہیں بہت سارے وائٹ اسپیسیز ملیں تو آگے اس کا ایکشن جو ہے وہ سیمائکولن ہے اس کا مطلب ہے کہ بس ایس ایف کہ ان کو کھا جاؤ یعنی کہ بھول جاؤ پھینک دو ان کو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ان سے جو مرضی کرنا ہے کرو جن چیز کی یا جن ٹوکنز کی ہمیں ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے ہے اب یہاں پہ وہ نوٹیشن کے ڈیجٹ پلس ڈیجٹ جو ہے وہ دیکھیے 0-9 میں نے اوپر ریگولر ایکسپریشن اسپیسیفائی کیا ہے پلس کا مطلب ہے کہ ون اور مور اکرنس آف اینی ڈجٹس بٹوین 0 اینڈ 9 یعنی کہ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ان پٹ میں مجھے نمبرس ملیں جو کہ انٹیجرس ہیں اور وہ بنے ہیں زیرو اور نائنس جو جتنے ڈیجٹس ہیں ان سے تو ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک ٹوکن بنانا اور مجھے ایز اے ٹوکن کوڈ یعنی کہ وہ کیٹیگری جو ہے وہ ریٹرن نمبر اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لفظ n u ایم b e r کیپیٹل میں یہاں پہ میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ ایونچلی پارسل کو یہ چیز درکار ہوگی اور ابھی آپ نے گرامر میں دیکھا کہ میں نے یشن میں کہا تھا پرسینٹ ٹوکن نمبر وہ وجہ اب یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے کہ وہاں پہ میں نے یگ کو کیوں بتایا تھا کہ تمہیں نمبر جو ہے ٹوکن ملے گا وہ اصل میں اسکینر جو ہے یہ پرووائڈ کرے گا اس کے بعد آگے چلے تو اب یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ان میں پلس سائن ملے سمبل ملے تو ہم اسکینر کو یا یہ جو لیکسیکل اینالائزر بنے گا اس کو ہم کہہ رہے کہ پلس ٹوکن کوڈ جو ہے ریٹرن کرو اس کے بعد ملٹیپیکیشن اگر ملے تو ٹائمس ریٹرن کر دو اسی طرح سلیش ملے تو ڈیوائڈ ریٹرن کر دو اور اگر مائنس سائن آئے ان میں تو پھر ہمیں مائنس جو ہے ٹوکن ریٹرن کر دو ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ٹوکن جو تھا اس کے دو حصے تھے ایک اس کا کوڈ ہوتا ہے اور دوسرا وہ ایکچوئل اسٹرینگ جیسے کہ یہ نمبر ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو نمبر ٹھیک ہے کیٹیگری تو ہے لیکن فزیکلی آپ کا جو ایکسپریشن ہوگا اس میں نمبرس مختلف ہوں گے انٹیجرز 99, 67, 432 جو بھی ہے وہ نمبر ایکچوئل کیا ہے وہ بھی درکار ہوگا کیونکہ ایونچولی کیلکولیٹر نے ان نمبرس کے ساتھ ہی تو کیلکولیشنس کرنی ہے اس نے صرف یہ نہیں کہنا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے یہ ایک نمبر ہے یہاں پہ اب وہ جو لیکس ان پٹ ہے وہ ختم ہوئی اور اس سے ہم پھر وہ لیکسیکل اینالائزر بنا سکتے ہیں اچھا اب ہم دو اسپیسیفکیشنز فائل بنا چکے ہیں ایک ہے Lex کے لیے جو کہ ہم پہچان چکے ہیں پہلے استعمال کر بھی چکے ہیں اور دوسری ہم نے یک کے لیے بنا لی اب ان دو سپیسیفیکیشن فائل سے ہم کیلکولیٹر بنانے کی کاروائی شروع کر سکتے ہیں البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی اور چند باتیں ہیں جو کہ ہم بقیہ لیکچرز میں کور کریں گے سیمیٹک ایکشن so جن کی بنا پہ اصل میں یہ پورا کیلکولیٹر بنے گا تو فی الحال وہ باتیں ابھی یہاں پہ نہیں اتنا ضرور ہے کہ ہم ایک بنا سکتے ہیں باٹم واپ پارسر جو کہ ایکسپریشن گرامر کو لے کے اور ایک input expression ایکسپریشن کو لے کے ہمیں یس نو آنسر کر دے گا کہ بھائی یہ جو ایکسپریشن ہے یہ اس گرامر کے حساب سے لیگل ہے کہ نہیں ہاں اب چونکہ یہ ٹولس ہیں تو ان کو ایک تو ہے اسپیسیفکیشن کے حوالے سے کیا input دینی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ان پٹ لے کے پھر ہم ان ایپلیکیشنس کو یا یہ جو ٹولس ہیں ان کو ایکچولی چلاتے کیسے ہیں یا ان کا آپس میں جو انٹریکشن والا معاملہ ہے وہ کیا ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایز اے سب پروجیکٹ جب آپ اس پہ کام کریں گے تو یہ جو بات ہے ساری کہ ان ٹولس کو استعمال کیسے کرتے ہیں ایز ایپلیکیشنز وہ بالکل یہاں ہو جائے گی اور آپ کو کافی مہارت ہو جائے گی انشاءاللہ اس كورس کے آخر تک کہ ان ٹولس کو افيكٹيوى کیسے استعمال کرتے ہیں تو آئیے میں انفارملی کہہ لو یا گرافکلی آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹولس کیسے استعمال ہوں گے پریکٹیکلی جو ہے یہ ذمہ داری فی الحال آپ کی بلڈنگ اے ہارسر ود یک اینڈ لیگس یہ اب دو ٹولس ہم ہیں استعمال کر رہے ہیں لیگس کی بجائے اگر آپ یہاں پہ فلیکس کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ چونکہ یہ ٹولس اوریجنلی یکس تھے یہ ان کے نام جو ہے یہ ہم پرزرو رکھیں بائی دا وے جو ٹول آپ استعمال کریں گے وہ یک کی بجائے اس کا نام بائسن ہے اور وہ ٹول بالکل یک کی طرح بہیو کرتا ہے ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ جو بائسن لفظ ہے یہ کہاں سے آ گیا بائسن اصل میں ایک امریکہ میں ایک گائے ہے یا بفلو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایک جانور ہے چھپایا ہے اور یک جو ہے یہ میرے خیال میں ایز اے ایز آپ جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ برفیلے علاقوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے اسپیلنگ اس کے البتہ وائی اے کے ہیں تو اس مناسبت سے کہ یک جو ہے اگر ایک جانور کا نام سمجھا جائے تو بائسن جو ہے وہ بھی ایک جانور کا نام ہے یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا نام بائیسن ہے خیر یہ ایک قسم کی اینک ڈوٹل سی بات ہے لیکن یہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کس طرح کمپیوٹر سائنس میں یہ جو نام ہم استعمال کرتے ہیں ان کے نام کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے پیچھے جو پس منظر ہے بعض کا وہ بھی ذرا انٹرسٹنگ ہوتا ہے لیکس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیکسیکل اینالائزر یا لیکسیکل سے لیکس لفظ بنا خیر اب آئیے کہ یہ دو ٹولز ہم استعمال کیسے کریں گے سب سے پہلے جو میری گرامر ہے اس کی جو سپیسیفیکیشن فائل ہے اس کو میں نے فرض کریں ایک فائل میں رکھا ایکسپریشن یہ ایکچولی اس فائل کا نام ہے بالکل جیسے آپ نے اپنی لیگس انپٹ فائلس کا نام سم ڈاٹ ایل رکھا تھا یا میبی ڈبل ایل رکھا تھا اسی طرح کنوینشن یہ ہے کہ یک انپٹ فائل جو ہے اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ وائی یعنی کہ یک اور شروع میں اس گرامر کا نام اچھا یہاں پہ اب یہ میں ایک چیز دہراتا چلوں کہ جب ہم نے باٹم اپارسنگ کی تھی تو اس میں ہم نے خود ایک نئی گرامر بنائی تھی ایک آگمنٹڈ رول ایڈ کر کے یعنی کہ وہ جو اسٹارٹ سمبل کے ساتھ ہم نے اسوسیئٹ کیا تھا ہماری گرامر کا اسٹارٹ سمبل وہ گول سمبل والی بات وہ آپ گرامر میں نہیں ڈالتے یہ ایکچولی یک خود ڈال دے گا اس کے لیے کاروائی آسان ہے تو آپ اپنی گرامر جیسے ہے ویسے ہی اسپیسیفائی کریں جہاں پہ اب یہ جو فائل کا نام میں نے دکھایا ہے اس میں وہ اسپیسیفکیشن ہے اس کو لے کے میں کیا کروں گا اس کو میں یک کو دوں گا یک ایک لیٹس کمینڈ لائن پہ اگر آپ چلا رہے ہیں یا اگر کوئی اس کا ونڈو انٹرفیس ہے تو سمپلی یہ کہ کو آپ نے چلایا اس کو کہا کہ یہ فائل لو اور اس سے مجھے تم پارسر بنا کے دو. اچھا جب چلے گا اور اگر آپ کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے دو فائلیں بنائے گا اب ان فائلوں کے نام ذرا پیکیولیئر سے ہیں y.tab.c اور دوسرا y.tab.h اس میں سے جو .c فائل ہے اس کے اندر اس پارسر کا سی میں یا جو ورائٹی ہم استعمال کر رہے ہیں سی پلس پلس کا کوڈ ہوگا اور یہ وائی ڈاٹ ڈاٹ ایچ جو ہے اس میں اصل میں کچھ وہ ڈیفینیشنز ڈالتا ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسپیسیفکیشن میں وہ جو ٹوکن لائنز تھی یا ان ٹوکنز کو لے کے ہر ایک کے لیے ایک ہیش ڈیفائن سٹیٹمنٹ بنا دیتا ہے جو کہ اگر آپ لیکسیکل انالیسس کے لیکچرز یاد کریں تو یاد ہے وہاں پہ میں نے وہ ڈیفائنس دکھائے تھے آپ کو اور ان کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ پارسر جنریٹر جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اصل میں یہ اب وہ جنریشن ہو رہی ہے کہ یہ y.tab.h جو ہے اس کے اندر جو ٹوکنس ہیں ان کے لیے وہ سی پلس پلس کی یا سی کی فیش ڈیفائن اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں اور یہ اس کے بارے میں میں نے جو ابھی فلیکس ان پٹ دکھائی تھی اس میں میں نے کہا تھا انکلوڈ y.tab.h وہ اس بنا پہ کہ مجھے یہ فائل جو ہے یہ درکار ہوگی البتہ جو پارسل ہے وہ آف کورس y.tab.c میں ہے اب اگین یہ نام کیوں ایسے ہے میں ہمیں ٹیب کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ٹیبل کی ایبریویشن ہے y کا مطلب کہ یک جنریٹیڈ ہے اور .c کا مطلب کہ یہ c کی ایک فائل ہے اور اسی طرح .h کا مطلب کہ اس کے اندر ڈیفائنس ہیں یا ایسی فائل ہے جو کہ انکلوڈ کی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ لیکسیکل انالیسس کے لیے ایکسپریشن ڈاٹ ایل فائل آپ بنائیں گے جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی بھی تھی اور اب وائی ڈاٹ ٹیپ کی میں یعنی کہ لیکس سے پہلے آپ یہ ایپ چلا چکے ہیں وائی ڈاٹ ٹیپ کی اور ایکسپریشن ڈاٹ ایل کی میں آپ اب لیکس کو چلائیں گے اور لیکس کو آپ یا فلیکس کو آپ یہ دونوں فائلیں کسی طرح پرووائڈ کریں گے یا تو وہ current ڈائریکٹری میں ہیں یا آپ نے اس کو کسی اور طریقے سے بتایا لیکس نے جو کاروائی کرنی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک سی فائل ایک اور بناتا ہے ٹپکلی اس کا نام لیکس ہے البتہ آپ اس نام کو اوور کر سکتے ہیں اور آپ کہنا چاہتے تو اس کو اسکینر بھی کہہ سکتے تھے خیرانی ویز اب یہ دیکھیے کہ پروسیجرلی یہ جو سارا اس کا میکینزم ہے بلڈنگ اپ ہارسر وتھ یکس وہ کیا ہے کہ آپ ایکسپریشن ڈاٹ وائی لے کے یک سے گزارتے ہیں اس سے دو فائلیں بنی اس کے بعد لیک سے آپ سکینر بنواتے ہیں اور اب یہ جو دو سی فائلز ہیں ان کو لے کے آپ سی سی یعنی کہ سی کمپائلر کو یا سی پلس پلس کمپائلر کو کال کریں گے اور یہ جو ہے ان دونوں کو کمپائل کر کے لنک کر کے آپ کو فائنلی یہ جو ہے ایکسپریشن ڈاٹ ای ایک سی یہ چیز آپ کو بنا کے دے دے گا اور یہ وہ ایکسیکبل فائل ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی اس ایکسپریشن کیلکولیٹر کے حوالے سے کئی تفصیل, تفصیلات باقی ہیں یعنی کہ میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ وہ مین پروگرام کیا ہوگا جو کہ اس پارسل کو چلائے گا ایونچلی میں ان پٹ کیسے پرووائڈ کروں گا اینڈ سو آن یہ باتیں جو ہیں ہم, ہم ابھی ڈسکس بھی کریں گے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا پریکٹیکل پروجیکٹ میں آپ کو یہ چیزیں کرنے کا موقع ملے گا اب یہاں پہ باٹم اپ پارسنگ بلکہ جو تمام پارسنگ کی کاروائی ہمیں درکار ہے وہ اختتام کو پہنچی لیکن یہ نہیں کہ اب ہم پارسنگ کے بارے میں بالکل بھول جائیں اور آئندہ کمپائلر میں ہم کبھی پارسنگ نہیں کریں گے نہیں یاد ہے کہ اس کورس کا جو اسٹرکچر تھا وہ ہم نے کمپائلر کے اسٹرکچر کے مناسبت سے بنایا تھا کہ ہم فرنٹ اینڈ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد بیک اینڈ ڈسکس کریں گے اور فرنٹ اینڈ میں میں نے ارض کیا تھا کہ جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ اینالس اور اس کے بعد پارسنگ کے اور پھر ایونچولی ان ماڈیول سے کوئی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن نکلتی ہے جو کہ آپ کی اوریجنل لینگویج یا پروگرام جو تھا اس کو ریپرزینٹ کرے گی اور پھر وہ یا تو بیک اینڈ میں چلی جاتی ہے یا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگر تھری اسٹیج کمپائلر ہے تو درمیان میں ایک آپٹمائزیشن کی اسٹیج آ جاتی ہے تو جو فرنٹ اینڈ کا پارسنگ کا اس کورس میں جتنی کاروائی ہم نے کرنی تھی وہ اب یہاں پہ مکمل ہوتی ہے البتہ یہ ایز اے ٹاپک انتہائی وسیع ہے اور انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا بقیہ کورسز میں یا ایون پریکٹیکلی یا ایڈوانس کورسز میں کہ آپ پارسن کے حوالے سے ابھی اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اب ہم گفتگو جو ہے ایک نئے ٹاپک ٹاپک کی جانب لے کے جائیں گے جس کا جواز میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ جواز کچھ یوں ہوگا کہ کمپائلر نے دیکھی ایونچولی کرنا کیا ہے ذرا دوبارہ پہلے لیکچر والی باتیں ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے کہ کمپائلر نے آپ کا اگر پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے استعمال ہے تو ایک پروگرام کو لینا ہے جو آپ نے سی پلس پلس یا جاوا یا کسی لینگویج میں لکھا ہے اور اس کو ایونچولی ٹرانسلیٹ کرنا ہے کسی مشین کوڈ میں اور مشین کوڈ جو ہے اس سے آپ ایک پروگرام یا ایک اپلیکیشن بنوا پاتے ہیں یعنی کہ اس کمپائلر سے اور اس کے بیک اینڈ یا بکیا بیچ میں ایکچولی لنکرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیکیور جو ہے وہ آپ چلاتے ہیں یعنی رننگ اینڈ ایپلیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے تو یعنی کہ کمپائلر کے حوالے سے ابھی کئی کام جو ہیں وہ باقی ہیں البتہ یہ جو بکیا کام اس نے کرنے ہیں اٹرنڈ آؤٹ کہ یہ جو پارسنگ اور کانٹیکس فری گرامرز والی بات تھی یہ اب ہمیں اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوگی اب ہمیں اور ٹیکنیکس اور الگریدمس اور ٹولز کا سہارا لینا پڑے گا کئی کچھ نئی فیری ہمیں پڑھنی پڑے گی جس کی بنا پہ اب ایک لحاظ سے جو بیک اینڈ ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کر پائیں گے اور یہ بھی میں بات ذرا دوبارہ دہرا دوں بالکل شروع والی بات میں نے عرض کیا تھا کہ جو فرنٹ اینڈ کی چیزیں ہیں ان میں جو الگریدمس ہیں وہ ٹپیکلی polynomial time algorithms ہیں اب جب ہم نے بنائے ان کے لیے جو algorithms ہم نے discuss کیے ان کے ہم نے analysis تو نہیں کیے تھے جیسے کہ ہم algorithms کے course میں کرتے تھے البتہ میں نے انفارمل ریفرنسز ضرور دیے تھے کہ آپ کسی بھی الگردم کو لیں تو اس کے ٹائمنگ انالیسز بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ کریکٹ ہیں کہ نہیں اور تیسرا یہ کہ اس کی اسپیس ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو بھی آپ ضرور ایک نظر دیکھیں کیونکہ ایونچولی اسپیس جو ہے وہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے بلکہ اسپیس کے حوالے سے یاد ہے جب ہم نے lr1 آر ٹیبل کی بات کی تھی کہ اگر چھوٹی سی بھی گرامر ہو تو چانسز ہیں کہ یہ ٹیبلس بہت بڑے ہو سکتے ہیں اور اسپیس کے حوالے سے یعنی کہ کمپیوٹر کی میمری کے حوالے سے یہ ایک کافی کنسٹرینٹ والی چیز ہو سکتی ہے کہ بھئی اتنا ٹیبل میمری میں فٹ کیسے آئے گا اس کی خاطر ہم نے پھر ایک نیادم جو ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ کس طرح وہ ٹیبل سائز رڈیوس ہوگا یہ بات کہ جو فرنٹ اینڈ کی چیزیں ہیں وہ پولون ٹائم ہیں ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ وہ آسان بھی ہیں اور زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں اور یہ کہ ہم نے ایکچولی ان کے لیے ٹولز استعمال کیے اب بدقسمتی کہہ لیجئے یا جو ریالٹی ہے وہ سمجھیے کہ جو اس کی بقیہ اسٹیجز ہیں یعنی کہ آپٹومائزیشن کی اور جو کور جنریشن ہم بعد میں دیکھیں گے یعنی کہ بیک اینڈ کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ اب ہم اتنے فارمل میتھڈز استعمال نہیں کر پائیں گے بلکہ آپ کو لگے گا کہ ہم کچھ پروگرامنگ ٹرکس استعمال کر رہے ہیں کچھ الگردمک ٹرکس استعمال کر رہے ہیں ایڈ ہاکس اسکیمز استعمال کر رہے ہیں یورسٹک الگردمز استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیک اینڈ کی چیزیں ہیں یہ کافی کمپلیکس ہیں اور یہ کمپلیکسٹی کا احساس آپ کو نہ صرف اس کی تھیوری دیکھ کے ہوگا بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو ہوگا جب آپ پروجیکٹ میں یہ کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ یک اور لیکس نے تو زندگی بڑی آسان بنائی تھی لیکن یہ بقیہ جو معاملہ ہے یہاں پہ اب سارا کام مجھے خود ہی کرنا پڑ رہا ہے اور مجھے کوئی ایسی صورت حال نظر نہیں آ رہی کہ یا تو کوئی ٹول مجھے مل جائے یا میں خود ایسا کوئی ٹول بنا لوں جس سے یہ ساری کاروائی جو ہے اتنی ہی آسانی سے ہو سکے جتنی کہ لیکس اور ییکس سے میں کر پایا تھا خیر اس کورس میں ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ کور کریں گے اور انشاءاللہ ان میں سمجھنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں دقت نہیں ہوگی لیکن اس چیز کا احساس میں یہیں آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ اصل میں کمپائلر کا جو بیک اینڈ ہے وہ ہی زیادہ مشکل حصہ ہے ہم نے اب تک جو چیزیں کی ہیں وہ اصل میں اس کا آسان حصہ تھا بلکہ میں یہ اگر کہوں تو یہ بالکل بجا بات ہوگی کہ پریکٹیکلی پروفیشنلی اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور فرض کریں آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کمپائلرس بنائے جاتے ہیں تو چانسز بہت ریئر ہیں کہ آپ کو کوئی کہے گا کہ اس کا فرنٹ اینڈ بناؤ یعنی کہ اس کا پارسل بناؤ اس کی وجہ آپ کو صاف سمجھ آ گئی ہوگی کہ گریمر بنائی یک جیسے ٹول یا یگ کو استعمال کیا اس سے پارسل بن گیا تو پارسل بنانے میں کون سی بہادری ہے وہ تو انتہائی سمپل سی بات ہے ہاں لینگویج ڈیزائنر جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایک آرٹ بھی ہے اور اس کے لیے کافی تجربہ بھی درکار ہوتا ہے بیک اینڈ جو ہے وہاں پہ صحیح معاملہ ہے اور آپ کو کام جو کرنا ہوگا وہ ایز اے کمپائلر رائٹر ایکچولی میجورٹی کام جو ہے وہ بیک اینڈ پہ کرنا پڑے گا آپٹمائزرز بنانے پڑیں گے پاسبل ہے کہ آپ ایک کمپائلر جو ہے اس کو پورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ کسی کمپنی نے یا آپ کی کمپنی نے کوئی نیا چپ ڈیزائن کیا ہے اس چپ کا اپنا ایک انسٹرکشن سیٹ ہے اس کی اپنے اس کا اپنا ایک آرکیٹیکچر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے آرکیٹیکچر پہ سی کمپائلر یا سی پلس پلس کمپائلر یا جاوا کمپائلر چلے اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئے دن نئے نئے چپس جو ہیں وہ ڈیزائن ہوتے رہتے ہیں اور بلکہ یہ نہ سمجھیے کہ صرف پروگرامنگ کے حوالے سے امبیڈ سسٹمس یہ جو آج کل آپ اتنی بےتحاشا ڈیوائسز دیکھتے ہیں ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرس ہیں پی ڈی ایس ہیں موبائل فونز ہیں پھر آپ کی جتنی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جس میں کوئی انٹیلیجنٹ چپ لگا ہوا ہے امبیڈ سسٹمز کے حوالے سے ان میں بھی کمپائلرز آ جاتے ہیں آپ کے گرافکس کارڈس یا آن بورڈ جو اس طرح کے کارڈز ہیں ان میں بھی کمپائلر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح کہ آپ نے ان سپیشلائزڈ ڈیوائسز ہارڈ ویئر پیسز کے لیے کوڈ جنریٹ کروایا اور وہ آپ نے اس میں امبیڈ کر دیا یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ آپ فرض کریں سی میں کوئی کوڈ لکھیں گے جو کہ ایونچلی کسی گرافکس ایکسلریٹر کارڈ میں جانا ہے جو اصل آپ کو محنت کرنی پڑے گی وہ اصل میں اس کی پارسنگ میں نہیں ہوگی وہ اس کی بیک اینڈ پہ ہوگی یعنی کہ وہ آپٹمائز کوڈ جنریٹ کرنا اس خاص چپ کے لیے اس کے انسٹرکشن سیٹ کے مطابق تو بکیا گفتگو یعنی کہ اس کورس میں جو بکیا لیکچرز ہیں وہ ہم سارے بیک اینڈ پہ سپینڈ کریں گے اور انشاءاللہ جتنا موقع ہمیں ملا وہ ٹاپکس تو ہم ڈسکس کر, کر سکیں گے البتہ یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ یہ ایک زیادہ وسیع ایریا ہے اور زیادہ پریکٹیکل ایریا ہے اور کہہ لیں انفارچونیٹلی کہ یہاں پہ الگردمس جو ہیں وہ جنرلی این پی کمپلیٹ ہیں یعنی کہ مشکل بھی ہیں ٹائم کنزیومنگ بھی ہیں اور سپیس کے حوالے سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو بہت ساری سپیس درکار ہو مقصد یہ کہ ایک لحاظ سے اینڈ کی ہم کچھ انٹروڈکٹری کاروائی اس کورس میں کر پائیں گے اس انیشل کورس میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آئندہ کسی کورس میں کسی ایڈوانس کورس میں یا پریکٹیکلی یہ موقع ملے گا کہ بیک اینڈ کے بارے میں اور کئی جو باتیں ہیں وہ آپ ڈسکس کر پائیں گے خیر اب آئیے اب یہ جو کاروائی ہیں ہم شروع کرتے ہیں اور جو ٹائٹل میں آپ کے سامنے اب پیش کروں گا وہ ہے کانٹیکسٹ سینسٹو انالیسز یا سمیٹک انالیسز یہ ابھی ہماری شروع کی کاروائی ہے بقیہ جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اب بیک اینڈ کے حوالے سے اب ہم کور کریں گے کانٹیکسٹ سینسٹیو انالیسز یہ میں نے ٹاپک اب شروع کیا ہے پارسنگ اب یہاں پہ ختم اب یہ کیا چیز ہے اس کا ذرا جواز اس کی موٹیویشن ذرا اس طرح دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سی کی فنکشن لکھی ہے اور ٹائٹل اس کا میں نے لکھا ہے بیونڈ سنٹیکس یعنی کہ اب یہاں پہ آپ کو شاید سنٹیکس کے حوالے سے کوئی پرابلم نظر نہ آئے لیکن کچھ اور پرابلم ہے جو کہ میں آپ سے اب پوچھ رہا ہوں واٹ از رانگ ود دس پروگرام یہاں پہ میں نے دو فنکشنز لکھی ہیں وائڈ فائی انٹ اے کامن انٹ بی اور پھر یہ بریکٹس میں دکھایا ہے کہ اس کی باڈی ہے لیکن جو فنکشن میں نے ذرا زیادہ دکھائی ہے اس کی باڈی کے حوالے سے وہ وائڈ فی اس کی باڈی میں ڈیکلریشنز ہیں انٹ ایف تھری یہ ایک اور اے ہے جی زیرو یہ بھی رے ہے لیکن سائز اس کا زیرو ہے یہ بڑی اور سی بات ہے ایچ کاما آئی کاما جے اس کے بعد ایک کیریکٹر پوائنٹر ہے پھی پھر میں فنکشن فائی کو کال کر رہا ہوں اور یہ فنکشن کال ایچ اور پھر ایک اسٹرنگ میں بھجوا رہا ہوں اے بی پھر ایک اسائنمنٹ ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے ایچ ایکول جے سیونٹین پی ایکول سین اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر کیا ہیں اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں دو تین دفعہ نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ اس میں سنٹیکس ایرر تو ایسا نہیں ہے جو کہ میں فوراً پہچان جاؤں اب چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ there is something wrong with this program. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی غلط اس میں ہے جو بھی اس فنکشنز جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہیں ان میں جو مسئلہ یا مسائل ہیں وہ سنٹیکس کے نہیں ہے اسی لیے وہ ٹائٹل بی آنڈ اب وہ کیا ہے ذرا یہ دیکھیے ڈمینشن آف جی از 1 اینڈ دا انڈیکس از 17. فرض کریں میں نے جی کو ڈمینشن ون دی یہاں پہ جو اس کا استعمال ہے وہ میں نے لکھا ہے ایچ جی سیونٹین اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ سنٹیکس کے حوالے سے تو اس میں کوئی غلطی نہیں میں نے ایک ارے جی بنائی اس کو اس استعفیٰ میں نے ون ڈیمینشن دے دی اور سنٹیکس کے حوالے سے اگر میں اس کو سی کمپائلر کے حوالے کروں تو وہ اس ڈیکلریشن میں کوئی غلطی نہیں, نہیں نکالے گا کہ بھئی یہ ارے تم کہہ نہیں سکتے کہ یہ جی ہے یا اس کا سائز ون ہے اس میں کوئی خرابی نہیں البتہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کمپائلر جو ہے جسے آپ یہ فنکشن کمپائل کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ پہ آئے گا کہ h از اکول ٹو جی سیونٹین وہ فوراً یہاں پہ کیا کہے گا کہ جو ڈمینشن ہے g کی وہ ون ہے اور اس کا جو انڈیکس ہے وہ 17 ہے اب یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سنٹیکس جو ہے وہ ہم کیسے اسپیسیفائی کرتے آئے ہیں اس کے لیے ہم نے کانٹیکس فری گرامرز استعمال کی تھی یہیں پہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس سی لینگویج ہے اس کی پوری گرامر موجود ہے تو اس میں میں ایک گرامر رول کیسے ڈالوں جو کہ یہ کہے کہ ایک ارے کی ڈکلریشن جو ہے اور اس ڈیکلریشن میں اس کا جو سائز ہے یعنی کہ نمبر آف ایلیمنٹس آف ارے جو ہیں وہ اس ارے کے استعمال کی مناسبت سے صحیح ہونا چاہیے یا یہ اس رے کا استعمال جو ہے ایکسیکیور اسٹیٹمنٹس میں وہ لیگل ہونا چاہیے یعنی کہ اگر اس کی ڈائمینشن 20 ہے تو سی کے حوالے سے انڈیکس جو ہے وہ 0 اور 19 ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں اب یہ سوچئے کہ میں ایک گرامر رول جو ہے سی ایف جی کانٹیکسٹ فری گرامر رول میں کیسے بناؤں اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ نہیں بنا پائیں گے کیونکہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے اور میں ابھی آپ کو دوبارہ دہرا کے بتاؤں گا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے کہہ لیں یہ سنٹیکس ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں یہ اب سنٹیکس سے کچھ بات آگے چلی گئی ہے اور جو لفظ ہم بعد میں استعمال کریں گے وہ سیمینٹکس ہے یعنی کہ اب ہم سیمینٹک انالیسس کی جانب جا رہے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے سی ایف جی کام نہیں آئیں گی ہاں یہ ضرور ہے کہ کانٹیکسٹ سینسٹیو گرامرز ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹپکلی آپ دیکھیں گے کہ پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے آپ کانٹیکس سینسٹیو گرامرز استعمال نہیں کرتے نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے یعنی کہ آپ نے ایک روبوٹ کو سکھانا ہے کہ انگلش لینگویج ریکگنائز کرو یا کوئی اور لینگویج ریکگنائز کرو وہاں پہ ٹپکلی جو کانٹیکس سینسٹیو گرامرز استعمال کی جاتی ہیں لیکن میرا سوال فوراً یہی اور اس چیز کا احساس دلانا کہ یہ سنٹیکس سے اب بات آگے کیوں گئی ہے تو وہ یہ ایک رے کو میں نے اگر ڈکلیئر کیا آف اے سرٹن سائز تو کیا آپ ایک گریمر رول بنا سکتے ہیں جو کہ اس رے کے استعمال کو چیک کرے کہ وہ لیگل ہے کہ نہیں ویلڈ ہے کہ نہیں سنٹیکس نہیں یہ کہ کہیں ارے آؤٹ آف باؤنڈس تو نہیں آپ اس کو استعمال میں لا رہے انڈیکس آپ کا اس کی جو باؤنڈ ہے اس سے باہر تو نہیں چلا گیا اب یہ جو فنکشن ہے اصل میں اس میں اور بھی مسائل ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے رانگ نمبر آف آرگیومینٹس ٹو دا فنکشن فائیو اب یہ فنکشن کال جو ہے اس میں دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو تین آرگیومینٹس بھیجی ہیں h, i, اور پھر ایک اسٹرنگ ہے اور اوپر اگر آپ یہ void فائے دیکھیں بالکل ٹاپ پہ تو فنکشن جو ہے وہ تو صرف دو پرائمرز ایکسپیکٹ کرتی ہے اور دونوں انٹیجرز تو نہ صرف یہ کہ میں نے ایکچولی غلط پرائمرز بھیجوائے یعنی کہ نمبر آف پرائمرز اس کے غلط ہیں بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تیسرا پرائمر تو وہ رسیو ہی نہیں کر سکتا آگے چلیے f is an array used without an index اب اوپر جو declaration ہے f کی وہ تھی int f3 یہاں پہ اب میں اس کو سمپلی ایف لکھ رہا ہوں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو وداؤٹ انڈیکس استعمال کیا ہے اب پھر میرا وہی سوال کہ آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اگر اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے کمپائلر مجھے بتا دیتا ہے لیکن اب آپ نے سوال کا جواب سمپلی جنرلی نہیں دینا کہ بھائی ٹھیک ہے کمپائلر ایسے ایررز پکڑ لیتا ہے جو سوال اب ہے کیا میں یہ ایرر کانٹیکسٹ فری گرامر رول کے ذریعے پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں کہ ایف جو ہے وہ ایک ارے ہے اور اس کو میں نے وداؤٹ انڈیکس استعمال کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں کوئی گرامر رول بنا سکتا ہوں جو کہ اس چیز کو پکڑے یہ سنٹیکس ایرر نہیں ہے یہ اصل میں سیمیٹک ایرر ہے اسی لیے پھر وہی بات بیاونڈ سنٹیکس آگے آئیے پی جو ہے وہ ایک کیریکٹر پوائنٹر ہے ٹھیک اس کو میں نے ایک نمبر اسائن کر دیا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی جو ہے یہ الاؤ تو کر دیتا ہے کہ پوائنٹر کو میں انٹرجیز اسائن کر دیتا ہوں لیکن سی پلس پلس اور بکیا جو لینگویجز ہیں وہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گی کیونکہ پوائنٹر جو ہے اس نے پوائنٹ کرنا ہے ایک کیریکٹر اسٹرنگ کو کیونکہ کیریکٹر اسٹار کی جو ڈیکوریشن ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں پی کو پوائنٹر دوں گا یا اس کو کہوں گا کہ ایک کیریکٹر اسٹرنگ کو پوائنٹ کرو اچھا اب معاملہ جو اصل میں ہے کچھ اس حوالے سے کہ ایونچولی کمپائلر نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے یہ وہی بات کہ بھئی ہم کمپائلر سے آخر میں چاہتے کیا ہیں اس نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام لو اور جس مشین پہ میں نے اس پروگرام کو چلانا ہے اس کے لیے مجھے کوڈ جنریٹ کر کے دو اور میں نے جیسے ارض کیا بیچ میں لنکرز اور اور چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایکچولی آپ کو فائنل ایکسیکیور مل جاتا ہے لیکن اگر اسی کو آپ دیکھیں کہ ٹو جنریٹ کوڈ کہ بھائی اس نے وہ کوڈ جو جنریٹ کرنا ہے مشین کو دا کمپائلر یہ بھی اور ابھی اور بھی سوال سامنے آئیں گے وہ بھی ذرا کوشچن دیکھ لیجیے یہ اب آپ پروگرامنگ کے حوالے سے سمجھ گے کہ اگر ایک پروگرام میں کمپائل کرنا چاہتا ہوں ایک فنکشن کمپائل کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی ویریبل ایکس ہے از ایکس اے اسکیلر این رے اور اے فنکشن سمپلی ایکس کو دیکھ کے میں کیسے یہ پتا ہوں از ایکس ڈکلیئرڈ بفور اٹ از یوزڈ یاد ہے جب میں نے کانٹیکسٹ سینسیٹیو گرامرس کے حوالے سے بات کی تو یہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کیا آپ کانٹیکسٹ فری رول کوئی بنا سکتے ہیں جو کہ چیک کرے کہ ایک ویریبل جو ہے وہ استعمال ہونے سے پہلے ڈکلیئرڈ ہے اب ہم کیوں وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اس کا جواز بعد میں آئے گا لیکن ابھی فوراً مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کانٹیکس فری گرامر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں پلس زی ٹائپ کنسٹنٹ اس کا کیا مطلب ہے ایک ایکسپریشن ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایک اریتمیٹک ایکسپریشن ہے اس میں تین ویریبلس ہیں اب پروگرام لینگویج کے حوالے سے اور ان ویریبلس میں کچھ ویلیوز ہوں گی اب مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں x اور y جو ہے یہ ایکچولی کیریکٹر پوائنٹرس ہیں یا مے یہ کیریکٹرس ہیں اور z جو ہے وہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے تو اگر میں ویلوز کے حساب سے کہوں تو a ملٹیپلائی بائی بی پلس اس ایکسپریشن کا آنسر کیا ہے ایکسپریشن کا آنسر تو موسٹ لائکلی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ان ویریبلس میں وہ ویلیوز ہیں جن پہ ملٹیپیکیشن اور ایڈیشن ڈیفائنڈ ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ڈیفائن نہیں ہے تو میں ان کو اوور لوڈ کر دوں گا وہ تو اب آپ نے ایکشن لیا لیکن ایز اے है اس نے یہ جج کرنا ہے کہ ان تین پرمرز یہ جو ہیں اس ایکسپریشن کے آپریٹرس جو ہیں کیا ان میں ویلیوز ایسی ہیں جن کے لیے ملٹیفکیشن اور پلس جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو کمپائلر جو ہے ایک لحاظ سے وہ کوڈ ہی نہیں جنریٹ کر سکتا جس کی بنا پہ یہ ایکسپریشن آپ کا وہ جس پہ اس کوڈ نے چلنا ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا بے شک وہ آپ کہہ سکتے ہیں hey, بھی ٹھیک ہے ایونچولی سب کچھ بٹس بن جائیں گے اور بٹس کو لے کے میں اس کا کچھ کر سکوں گا لیکن شیورلی اس پروگرام کو جگر, اگر آپ چلائیں گے تو اس کا آنسر وہ نہیں آئے گا جو آپ کو درکار ہے پھر یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے ایک رے اے ڈکلیئر کی ہے اور اس کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ تھری انڈسیز اس میں لگائے اے i, کاما جے کوما کے یہ ایک اسٹائل ہے جو فورٹرین یا دوسری لینگویجز میں آپ کو ملے گا وہاں پہ ایکچولی پرنتھسز استعمال ہوتی ہیں سی میں آپ اے آئے پھر کلوز پرنتھسز جے اوپن کلوز پھر کے اوپن کلوز آپ کرتے ہیں خیر اینی ویز مقصد یہ کہ ایک ارے جو ہے اس کو میں نے استعمال کیا اور اس کے آگے میں نے تین انڈسیز لگائے تو کوشچن جو کمپائلر آپ پوچھے گا دز اے ہیو تھری ڈیمینشنس اور میرا آپ سے سوال کہ یہ جو کوشچن ہے یا یہ چیز چیک کرنا کیا ایک کانٹیکسٹ فری گریمر رول یا سیٹ اپ رولس کے ذریعے ممکن ہے کہ نہیں ذرا یہ سوچیے ڈز پی ریفرنس ٹو دا ریزلٹ آف نیو یعنی کہ جو اسٹوریج ایلوکیٹ ہوئی ہے وہ ایکچولی کسی صحیح طریقے سے ہوئی ہے ڈو پی اینڈ کیو ریفر ٹو دا سیم میمری لوکیشن میرا خیال ہے کہ جب بھی میں آپ کو یہ سوال پوچھوں گا کہ اس طرح کے جو کنڈیشنز یا معاملات ہیں ان میں کیا میں گرامر رولز کانٹیکسٹ فری گرامر رولز بنا کے یہ چیزیں چیک کر سکتا ہوں کہ نہیں آپ کا جواب ہوگا کہ یہ ممکن نہیں اگر کرنا ہے تو سی ایف جی کے علاوہ کوئی اور کارروائی کرو کانٹیکس سینسٹیو گرامرز استعمال کرو یا جیسے کہ ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے ہم سیمینٹک رولز جو ہیں ان کی جانب کارروائی کریں گے یا ان کو ہم استعمال کریں گے جس کی بنا پہ یہ جو سچویشنز ہیں یہ کمپائلر پہ ہینڈل کر سکے گا اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ابھی جو اس معاملے کی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ نہیں بلکہ آئندہ کئی لیکچرز میں ڈسکس کریں گے وہ ٹیکنیکس ہم ڈیولپ کریں گے جن سے یہ سمینٹک انالیسس جو ہیں وہ پاسبل ہوں گے میری تجویز کہ آپ یک لیکس کے بارے میں جو تفصیلات آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس میں موجود ہیں اور اس کے بعد جو سیمیٹک ایکشنز یا کانٹیکس سینسیٹیو انالیسز ہیں اس کے حوالے سے جو ریڈنگ میٹیریل ہے اس پہ نظر ضرور دوڑائیے ہم یہ گفتگو اگلے لیکچر میں دوبارہ جاری کریں گے تب تک خدا حافظ